یہ ساجز دی دعا ہے قادر مطلق جلا شان و ہودی بارگاہ اندر دنیا اخرت دے ہر شرطوں خصوصا نفس و شیطان دے ہر فتنے تو خاندان اور دوستوں سمیت اپنی رحمت کی پناہ فرماوے حق بولنے سمجھنے حق کے اتنے چلنے مرنے کی تو بھی بخشے جنڈ والی خان کا دا اجدار روحانی جلسہ برادر محمد سہیل صاحب نے اس کا اہتمام ہے اللہ رب العالمین اس نوجوان خاندان سمیت عافیت و سادت دارائنتا فرماوے ہر شر تو پناہ بخشے مزید ایمان دین کا جذبہ محبت شوق ذوقہ فرماوے جناب سامنے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال ایک نیا موضوع پیش کرنے لگا جس دا انمان ہے کہ سینسی ایجادات اداب الاحی دا سامان ہے یہ موضوع ہے اس موضوع نو بڑے غور تبجہ سنیا نے اور آن اور حدیث زینار میں اس موضوع بیان ایک ہوتا ہے سان بنا ایک ہوتا ہے مصنوع مصنوعات بنیا ہوئی چیزاں سانع دے نال تعلق پیدا دا ذریعہ ہو مصنوعات دے نال سانح بناو والے دی مارفت پہلو یہ پہچان اس بعد اس دی تعظیم ہوں تعظیم تو بعد پھر تعلق قائم ہو ہے جس تعلق دال اتباع محبت پھر سب دروازے کھل جاندے ہیں گل میری سمجھ آ جی اللہ رب العالمین شانے ہوئے بنا کائنات اس دی مصنوعات میں اللہ تعالی مجید دے اندر جگہ جگہ دے اپنی مصنوعات دے اندر تفکر تدبر غور توجہ دی دعوت ہے افلا بل کیفا کھولے خط کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا ہے کیا کیفا کھولے یعنی اونٹ دی تخلیق دی کیفیت جڑی ہے وہ او سبب اور ذریعہ اللہ تعالی دی مارفت کا آسمان ویکن دی دعوت د اللہ تعالی پرانے مجید دے اندر اپنے آپ جگہ جگہ چ آسمانہ زمینہ کا خالق کرار کیوں خالق کرار ہے کہ آسمان کھو زمین کھو انا اتنا بڑی مخلوق مصنوعات, دے انا مصنوعات دے خالق اللہ رب ال مارفت حاصل ہو پہچان آئے گی کہ کتنا علم والا ہے کتنا قدرت والا ہے کتنا حکمت والا ہے اس معرفت نال اللہ تعالی دی تعظیم دل وچ ہوندی بندے دے دل عظمت اللہ تعالی دی تا کر کے ایمان والا بندا آسمان زمین اس دی مخلوق مصنوعات نو ویکھ کے تے ایمان والا بندا کہدا سبحان اللہ کہدے او کہ نہیں اں آسمان زمین سونی شے اللہ تعالی دی بنی ویس تے بندا مجبور ہوندا کہدا سبحان اللہ کتنا پاک ذات کتنا عظیم ذات یار جس رات نے ایڈی ایڈیاں سوہنیاں چیزاں بنائیاں تو مصنوعات مسلوکات اللہ تعالی مارفت آ اس دی محبت دحبت پھر دروازہ کھل ہے اس ذات پاک دے پا کی پہچان آدی پھر بندہ اتباہ کر فرما برداری کردا جو مالک خالک ہے اصا اس پیچھے چلیے اسابے دار اس کی گل منیے اس رسولوں دے فرما بردار بنی پھر اس اگلے جہان کا دروازہ کھلتا ہے کہ پھر وہ جنت پھر دو لکھے جنت جائیے دود لکھ بچیے دے اللہ تعالی دی مسلوات بنا چیز اللہ تعالی دی مارفت ہوں اس نال تعلق, تعلق قائم ہو اللہ تعالی جڑا فرمایا ہے کہ اے محبوب اگر نہ ہوں میں اپنے رب ہون ظاہر نہ کردا اس دا کی مطلب ہے اس دا مطلب ہے کہ جی رب تلا اپنے حبیب نا اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ لولا کلواد ہر کل ربوبیت بابو بگر تا میں اپنے رب ہو ظاہر نہ کرتلب کہ جب اللہ تعالی اپنے حبیب دے نور پیدا نہ فرما اپنے حبیب پیدا نہ فرما صلی اللہ تعالی کائنات پیدا نہ ہوں دی کیونکہ کائنات آپ دے نور تو ہے آپ کائنات دا مبدا نے منشا نے جب آپ سرکار ہو پیدا نہ ہوں کائنات نہ بندی کائنات نہ بندی تے اللہ تعالی دے رب ہونے کا ادار نہ ہوں پتہ پہ لگتا ہے رب سونے دا کہ خال کے مالک رحیم رزا کے رسک در کسی نو ملتا جو ویکد قدرت والا ساری پہچان رب تعلا دی جو پہ ہوتی ہے کس نال پی ہوں مخلوق مخلوق پیدا ہوئی حبیب خدا دے نور تو اگر حبیب خدا نہ ہوں کہ لال من باد اللہ تعالی دا رب ہونا پالن والا ہونا مالک ہونا خالق ہونا ظاہر نہ ہوں جو ظہور ہوا ہے حبیب خدا دے نور مبارک دے وسیلے نال نہیں تو سجنا مخلوق مسنوعات اے ذریعہ ہیں جس طرح اللہ تعالی مارفت اتو ایک قانون سڈے سامنے کہ مسنوعات سانے دی پہچان اور سانے نال تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہوں ایک سڈے کولو اصول لا گیا اگریز دیا جتنا مصنوعات ہیں سائنسدان دیا جتنیا مصنوعات ہیں یہ سائنسدان نال, آو نال آو تعلق آو قائم کرنے کا ایک ذریعہ نے لیکن کس بندے واسطے جیڑا بندہ ایمان کمزور رکھتا یا اکا ہی نہیں رکھتا مناف کئی ایمان والا بندہ جیڑا مومن کامل ہوتا ہے نا اس دی نگاہ و مخلوق کوئی شہ نہیں ہوندی خالق صرف ایک ذات خالق ہی اس دی نگاہ خالق تالا دی نگاہ جڑا کاملی والا کمالات جڑے کمالات اگر اللہ دے they نبی یا ولی دتوں ظاہر اللہ تعالی نبی یا ولی در ہوا تعلق قائم کرد اللہ کیونکہ اللہ دا نبی ولی جو کچھ کمال ظاہر کرد کی کیوں اللہ تعالی دا نبی ولی جو بھی کوئی کم ظاہر کرتا ہے جتنا بڑے تو بڑا کام فرما میں کچھ نہیں اللہ تعالی حضرت سید ابراہیم خلیل اللہ سلام آپ اپنے رب سونے دی پہچان دیوان دے سن اور نمرود جیڑا بھی اس کوئی کام کیتا ہے کافر نمرود نے اللہ دے نبی کسے مردہ زندہ کیتا تو اس آخر رب کیتا میں کسی نے اولاد دیتی ہے آخر رب دوں جتنا موجدہ کرامت کوئی نبی ولی وکھاوے گا اس معرفت اللہ دی دیوانی کی کیونکہ خود جو رب نال قائم ہے اس دا تعلق جو رب ربم ہے اس جا کمال ہے اس رب ولے لے لیکن جہے کافر ہوں نے نا کافر دل دماغ چ رب ہے ہی نہیں جدو دے اپنے دل دماغ چ رب نہیں وہ ہے کو ابلیس ہاں جو کرے گا رب والے پاس نہ آپ جان ہے نہ کسی ہو جان گل سمجھ آ رہی نہیں ہوں جی سہ سدان ہے یہ ہے کافرا نے جو بھی کچھ بنا یعنی شکل تبدیل کرنی ہے <تصفح> <تصفح> بنا نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی پیدا کردہ چیز دیا شکل حیات تبدیل کر دلہ تبارک و تعالیٰ کی دتی قدرت نہ مومیٹ جڑے وہ جس طرح نگی والی ہاتھوں کوئی کام ظاہر ہوئے تے رب کا دی کی پچھان کرد مومے نے کافر ہاتھوں جو کوئی کام دیکھے نا دی تو آخد رب ہی کرنے والا تن ہے ہی کچھ نہیں پانی دا قطرہ انہیں پیدا کی تیرے طاقت رکھی ہے مومن بندہ جڑا کافر ہتو بھی کوئی کمال ویچے نہ پچھان کرد رب دی معرفت حاصل کردہ اس کام دے ذریعے اس مسلو کے ذریعے ہاں جی کافر اللہ تعالی نشاند رب نافر نی من منافق بندہ ہوں کمزوری مان والا دی نہیں نگاہ رب تک ہے جان مراد کافر وہ اتے تاکہ ہی کلو جانا وہ آد بس یہ سب کچھ ہے مومنس جان نال دسو بندہ ہے بندے آخو جس منی کا کترا سا اسلے کچھ کر کے بساؤں گا یا جس ویل تیرا سا کد لینا سائی نے پھر اس کچھ کر کے بساؤں گا زندگی چار دن تعالی مالے خالق نے جیڑی کافر نر احسان فرما کے ہوں کافر ہے وہ نام مراد اپنے آپ بیڑا گرک کر صرف کافر تک ہو جڑا مومن ہے وہ کافر تو لنگ کے کافر بناو والے تک پہنچ جمن ہوں دوستو سائنسدان ایک, ایک وہ کافر انہیں جیڑی شے اللہ تعالی دی بنائی دی شکل ہے تبدیل کی اس مصنوعات ہیں ایک تے انہوں بنا کے ایک نہیں آخر کہ رب دیا ہے جو کافر نے لانا وہ جدوں بھی کچھ کر دیا آدھ نے ایسا ہم یہ ہم کر رہے ہیں اب دیکھو دنیا یہ کر رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں اب یہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے یہ کبھی نہیں آخر گے یار رب ایک رب سب پاس کچھ بھی نہیں کدی کافردان اور سائنسدان مادے تک رہتا مادے کے پیچھے قدرت تک نہیں پہنچ سکتا مومن, مومن جہاں جی مادے تو قدرت تک پہنچ جا کہ مادی اشیا جتنا ہے انہیں بناو والا تو ہے ہوں ادھرو بناو آخر کہ اچھا وہ دعوی کر دجال جیسے دعوی کرے گا کہ میں سارا کچھ پہ کرنا میں حالانکہ حقیقت کرنا لیکن اسلامتی کے ہاتھوں جو ظاہر ہونا ہے جو کرنا حضرت عیسا روح اللہ علیہ السلام آپ آن کے جو کچھ کر گے آپ فرماؤ گے میں جو کچھ کرنا بے دنی اللہ اللہ میں جو کر ہیں اللہ اللہ کر ہیں اللہ کی اجازت کر رہا لیکن گل تجال نہیں آ رہی گریمان دکھو دال دلوں جو کچھ ظاہر ہونے حقیقت کہ بولو حضرت عیسیٰ روح لا رہی سلام جو ہونا اس کی حقیقت کی طرف ہو لیکن کی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا و منسوخ کر رہے ہیں اور دجا وال اپنے ہوں دوستو انگریز بڑائی جو مصنوعات اس سامنے آئی مومنٹ جڑا کام ل وہ تو پہلو سمجھتا وہ آتا یار یہ اللہ تعالی سارے امتحان کی خاطر اس کافر یہ چیزاں زہر چنا چاہتا ہے کہ اس تک رہ شکر اگریز کا کر د کہ میں رب کا کربے دار اگریز دا بن گئی رب ہوں جہے سر کامل کامل وہ اج بھی وہ آخ کہ انگریز کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ یہ سارا امتحان ہے اور ساری آزمائش کی خاطر اللہ تعالی پیدا فرمایا کہ شکر نہیں پیا نہ شکر تے جا منافق بندہ ہے تے کمزور ایمان ہے وہ ویک کے آدھا انگریز ہی سب کچھ ویکو جی انگریز آئے کر دیتا تے انگریز آئے کر دیتا تے دے اگریز وہ نا مراد منافق بندہ کدی رب دی تعریف رب کی تابے رب ربافاری ربکر والے پاس نہیں آئے گا تابے داری کرے گا اگریزی شکر ادا کرے گا اگریز کا انہیں دین ادھر ہی جنا رب آسے نہیں جانا ہن توجہ اے جو کچھ مصنوعات ہیں کمزور ایمان بندہ تے منافق بندہ دون کا تعلق یہ پہ جوڑ رب ن نہیں پیا جوڑا ہجاب فل ہے ہجاب سے پردہ تک یہ سارا کچھ اج بند اگریز کا فرما بردار بنا رہا ہے رب کا نہیں بنا رہا تعلق جو انگریز دا مومن کامل نہیں مومن کامل کدی کافر جو کچھ بھی دیکھے نا وہ کافر کے ہروں نہیں سمجھتا وہ اپنے لیکن اتنا ہے کہ کافر دھتوں ویکے گا تو ضرور آکھے گا کہ یار امتحان ہے لا تھا اور سارے کوئی بری شاید ورنہ اس سے ہر دی کیونکہ اللہ دے دشمن کے ہاتھوں جی شہ پہ یہ نقصان ہونا ہے اگر فائدہ ہوتا تو اللہ دے دے دی. اللہ دے دے اللہ ظاہر ہر بچوں کا نہیں سمجھو بچے کا رکھنا والے لوگ وہ انگریز کے تعدے مشینری ہر بندے دے دل لے تو جس کی وجہز نجنے پہ اگر اللہ تعالیت اگریز ہوں کرسم خدا کی پیر سے پیر سڈے مشرقی علاقے چوڑے تعبے میری گل سمجھا جاتا اب تیر بائیوان بن کے فرنگی کٹو بنے ہر کچھ اپنا اسی خوبی ہے ماں دہرا ہے اگر آدت تحریف دیکھو تمدن تے تو جانور کون جان گے کہڑی شہ مسلے نائم کی کڑیے انگریز نالی شہ ان کے ہر چھوٹے تو وا چل لڑیے وہی وہ سہ سے ایک دے دے اندرے اس بط دے ہر ایک سینے کے اندر اس بت کا پجاری ایاشی سمانے اگریز کی تہذیب گھر چ لڑا ہے اس دا طریقہ گھر دی لڑا ہے کر کے جدو نال گل کریے تین دیفر دی دی. پھر سر فٹ آ کے چڑھتے مر اگریزی استعمال چشتی جی چڑھنا معلوم پجاری دے رب پجاری نہیں اگر پجاری ہوں دعوت رب دین دی سن کے انگریز دیزا استعمال نہ کر یہ فٹ آخ دے کہ چی مخلو انگریز بھی رب در شہر گل تیری سچی اگریزے نہیں چلتے پیچھے چلوں گے سنو انگریز اگر پوجیا جا رہے ہیں انگریز نے اگر دنیا رب سمجھی کھڑی سینس دے مہان دے وسیلے بتلے پہلو ایک قوم سجدہ کر دیئے سینس دے کے اگے پھر کر دیریز اندرو سینس اندر کھڑوتی جس دی وجہ نار؟ قائم ہویا, کھڑا, تعلق انگریزری انگریز جگہ جگہ تے دعوت دائن فیلو ٹیکنالوجی پہنچاؤ سڑک اسی یہ مسلا ہے کمزور ایمان آنافک جہ منافق رہ سائنس ٹیکنالوجی عام کرو عام کرو عام کرو کیوں سوکھا ہو ہے کہ یہ لانتی میرے جالے تو میرے کٹے جائے نم سڑے لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے جال چس کا سبب اللہ میں اقبال آدھام اقبال سناوا شیر اقبال فرماندہ مجھ کو ڈر ہے فلانا طبیعت شکر پارا اقبال فرماندہ مجھے ڈر لگتا ہے بالا انگریز ہیں شکر پارے ویچن والے شکر پارے ویچن والے بڑے مکار وہ <تصفح> شکر پارے دال با... شکر پارے بوں مٹھائی پھر بال نہیں سمجھتا بھائی اس پیچھوں کونرا ویخ رہ شکر, شکر پارے تے بوں لایا نشا چڑھیا پتا لگا گئے کم بھی کبال بال مرے بچہ تیری طبیعت بچے تشمن کے سن ج شکر پارے ویچن لے بڑے مکار شکر پارے کہڑے نے سائنس ہوں وہ آر تین تین بئیمانی اپنی تحریب لا تو جو جو گا روال سکھا پتا لگتا گیر عوام بھی ہاں جی سوچ لو پھر سوچ دار ہر کچھ جائیے لیکن کدھر پیچھا جان دے ہو گئے بند سمنو اگر اگریزرز سوچے صرف کہ ایک کام پیا کر کنڈی کا کنڈی جان دچھی کے کنڈی سکتا ہے شکاری مچھی جدو پڑن لگتی ہے اور ڈور ہو جاتا ڈور ڈھلی ہوں تو مچھلی اے تک دی ہے شکاری سمجھ جائے مچھلی نے جھیل پائی لکنے پہ شادی ہے مچھلی نے جیل پائی پہ شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی موتر وے سڑک بن گئی بتی آ گئی گڈیاں آ گئی وہ ہولی کردار سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی نکل گئی ہے جتنے دے بات ہے وہ رب جوگے نہیں بنتے وہ نکلنے جوگے نہیں ری وہ تین جوگے نہیں راندے تعلق قائم ہو جاتا ہے بچیاں کا انگریز وال مارفت بھی ہوگی محبت بھی ہوگی دوستی بھی آگی تعلق اس کا اس لیے یہ سارے چیزاں دے دروازے کھل اس سائنس کے کتنے وہ ٹھلا کر کے, اور ڈھلا کر کے, اور ڈھلا کر کے اور تو ہور ہوگا سکتا ہے ہاں جی ایک ایک اور گل ہے کہ سان اس رنگ کہ خالی تیب نہیں پیسہ بھی دکنا چھگنا لے جا مال ساڈا سارا کچھ ساڈا لیکن تھرا بنا کہ تو احسان مند بھی ہو زلیل خوار بھی راندھ دبے دار بھی رکھتے ہو ہوں میںجھا اللہ کے قرآن کہ جو کچھ سمان ہے نا ہے آزاد ایویں کی ایک تاریخ کس طرح کی تاریخ سمان ہے اندر ایک اس تاریخ دا حوالہ اللہ تعالی کے قرآن چیا تاریخ ہے موسا علیہ سلام اور فراؤن تاریخ فراؤ جی اپنے سیاسی مال نال دنیا فسا دے Even ایک تاریخ پچھے گزریے قرآن اس دنیا اسرائیل لکھو پھر آپ خدا منی بیٹھے رب نو چٹی بیٹھی وہ کہڑی شہری جنہیں پنیر خرائی فرد بڑھایا خاطہ بنایا گلام بنایا اللہ تعالی کا قرآن فرمان ہے سورت جونس آیت نمبر اٹھاسی رب العالمين فرمانا وقال موسى ربنا انك اخرجت فرعون ومله و سبحان الله سيره واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضرو الله موسى كليم الله عليه السلام دعا <تصفيق> سوال کر دل کرتے اللہ دی بار گات دیکھو اللہ دے رسول دا ذہن مبارک کتنا بلیگ اور حقیقت تک قریب پہنچانا جب ویخ بلی سرائی فرانوت سمجھے کھڑن خدا سمجھے سابے دار ہوئے کھڑ ان گل پیچھے چلتے پائے رب کی سنتے نہیں پی رب نشاً حضرت آرگاہ پھر آ مالا ہوں سیل تو مہم والا بے شک فرون اور اس کی قومت اور ون سمنے مال نبیو نبی فرمایا کہ فرعون تے فرعون دی قوم دا اپنا مال نبی فرمان اللہ اللہ دلتا اور جیڑا مومن ہوتا اگریزان جو کمال ہے جیڑا مومن ہوا وہ آخے گا یہاں نے سائنس کا کمال ہے اے رب تالا نے ہاتھوں ظاہر فرمایا اصل رب سونا دیکھو ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یار اللہ <ہے> دے نبی دے الفاظ غور فرماؤ انتخاب آپ نے فراؤن کے کسی کمال کا نتیجہ نہیں فرمایا مولا بس, بس تان جن جو کچھ چاہنا ہے تو دے, دے, دے اور اس دی قوم نیت زینت سینت زینت کیموالا سی؟ اگے مالے پیچھے زیت پیلی دے گھر در بن سب رنگ برنگے چیزاں سنورت دیا پارک سڑکے محلہ محلے پارکوں چشمے جس فوارے فوارے سڑک پانی اٹھے چالے بڑی نیمت چیو دی نگار سمنے آسائش مال چلا اس دن دن دن اللہ تبارک و تعالی دے نبی نو اے اللہ جڑا دتا ہی نا اے زینت مال مالا نتیجہ کی کیا نکلتا فرون دی قوم دے دار بنے کھڑے نو بنی اسرائیل کر دن دی قوم تیرے مخلوق حضرت کلیم پہ دس نو کہ جڑے نو خدا بننے والے بڑے جنا دی قوم دی کیتی تابے سبق وہ تے مال اگر نہیں فرمائی کنگلا کسے خدا من سیا نہیں اخبیا اکثر دنیا جہے بسیرت والے لوگ ہوں وہ تو نہیں ویختے نا مال سمان وہ تو ویخ اصل کہ انسان دن انسانیت ہے یا نہیں ہے نو خدا اس دے مال دی وجہ منیا وجہ آئے. اس دے اسباب دی وجہ منیا مالو مچا دی وجہ منیا ہے بخ دی وجہ نار. غربت دی وجہ نہیں وہ غریب ہوں تے کنگل آپ ہی دعوی نہ کرتا آخرا سی میں رب اکھنا سی رب کوئی ہوا میرے بھی بخا رکھی وہال سماپ آخیا رب بھی آخیا رب کافر جو اسے سی موسا کلیم اللہ رسول سمجھ گئے اصل بیماری کا سبب کی کیوں خدا خلن؟ منی منی کھڑ سرف مال کی وجہ جدو اس قوم کا مال غرق ہویا تو کوئی یہ خدا نہیں من لگا فرو تو فراؤن بھی قوم نو حضرت موسا کلیم فورن پتو آ بدعا سنو حضرت کلیم کی ہٹا قوم لو دور کرنا بلی اسرائیل قوم لو تابے دار بنا رب دا فرما بردار بنونے رب کازار بنا رب کا حضرت موسالے اسلام بدواس کرتے کیری دی, دی, دی, دی بد دعا کر پہلی دعا نے منگیے یا اے پروردگار فراؤن تے فراؤ دی قوم مال تباہ کر دے مال دیکھی دی؟ کسور سیو دی اللہ قرآن اس قوم کے ہاتھی سی دی بک بک ہے اللہ دے قرآن کی سمجھ ہی کوئی نہیں ملا ہے قرآن چو سائنس نکلی وہ بےمان آ کے قرآن چو نکل گئی کہ قرآن دنیا قریب ہوں گی کہ شیتان دیب ہوں گی توجہ نہیں فرمائی کے پجاری بن گئے چنگی گلان بندیا رب تو دور کرے فرماند ربدان فروٹ فروٹ قوم بادت مال ان با لائے انہوں لائے رب نت مسالا مٹا دیو بسو پھر اس فرو فرو دی قوم کے دل دے پرور دار تیرے تے ایمان لیا جسے سرد ناخ آواد فس اس پہلو تیرے تے ایمان نہ لیا آپ نے کیوں بد دعا دیتی کہ تھڈو ایمان ہی نہ لیا ون. آپ سن اللہ دے رسول اور آپ ویک دے سن پایا کہ فراؤن فراؤن فرن کی قوم ایمان نہیں لیا مرد ویڑے من مرن تو پہلا رب منن نہیں لگے تاں کر کے آپ نے فرمایا اے میرے دے پرور بگار فراؤن ایمان نہ لیا تیرا عذاب جے ہون آزب کھل جاندی جان نکلنے والی ہوں اگلا جہان حقیقت کا جانا کل ہر ہاف آخر آ آمن تو میں من لیا لیکن اسلے دا مننا اللہ تعالیٰ بارگاہ چبول نہیں ہو تو فلو ل وہ وی کے اداب علیم نو اکھانس کے آخری دما سے آنا اللہ بار مننا آپ نے کیوا ہتا یارہ والا اداب علیم اللہ تعالی نے قوم اسماپی تے سے دی قوم نی اللہ سلیم دی دعا مبارک کے مطابق کہڑی شا گرکی تھی پہلو توجہ یہ ہے سبق خدا اینو پہلو یا چی تک فراؤن ایسے ہیں انگریز سائنسدان او ان ہیں فرا مالت کے سلاف سب ہو پچھے چلن کے دین بن رب سمجھا خدا کے مقابلے لیا ہاں کہ ہر چوچا ایماندار دسو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال دھی پوت سب کچھ مل ہر کسی کی جانتے پہ یہ سائنس نہیں جاندی سچی بھاوے کوئی مبارک کہ خدا مان پہلو یا چک اے, اے آپ تینو منولہ یہ چک سے فراؤن اے لیے ہیں انگریز سائنسدان او ہیں فرون ان فرا پہ مال تے زینت تے اشلاف <سلام> بے دین دا. رب سمجھ خدا کے مقابلے ہاں. ایمان دسو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال دھی پوتر سب کچھ ملا ہر کھل کی کیوں سکول وال جانتے پے یہ سائنس نہیں جانتی سچی بولے کوئی آخے جی ہم انگریزوں کو کلما پڑھانا چاہتے ہیں مسلمان کیسے کریں گے کوئی پیا نور ہے جی انہوں لانتیاں نہ قرآن نور دس ہے نہ حدیث نور دس نہ کوئی حضور سکار دی شریعت علم نور دس کی وجہ یہ نور چ دکھ دے اصل ہے سائنس کی وجہ ل پجاری بنے کھڑے نے اس نے ہاں جی کر کے حضرت برباد کر فراؤنڈ کی سیمت نس نال گمراہ پیدر دن تیری مخلو اسا وقت فلاح ن بھی سمجھی کھڑے فراؤن سمجھ ہی کھڑیا تو جس وجہ نار پر مندل ہو اچھا انہوں بھی سمجھ ہی کھڑیا کہ طرف صحیح ہیں جس لی وجہ نارنگ روز پہ پوزید ہیں حضرت قلیم آنبو اچھا میں سنت ادا کر دیا کھڑیا ربنات مسعلا اموال ہم اے اللہ جس انگریم کی پوجہ بات قوم بیمان بی کر دیئے جاوے کہ رب یہ نہیں رب اللہ ہے جنگریز جن لیا تو تاکہ حقیقت کھل جاوے ایک فتنہ سی لوگوں سے حقیقت اللہ ہے اس فیتنے کے پچھے انگریز نہ اپنے رب کو اللہ سنت دا کرنی رب کرنا بھیجو دی سنت ادا کرنے آخے گا اے اللہ ہنگری مال متا سب خرچ کر دو پجاری مال پجاری اس مال کی وجہ لال بڑے سڑے تو فرما اللہ کے فرم دوں اللہ ڈالا حمرت روسا کلیم دوڑے جوڑے سڑک ہاں فکیل سلکا سان دل کیا کرنا دل مبارک دلانا سلکا دل ہرجن والا مال دی وجہ لال بھائی مان بڑے کھڑے تھے اتنا بھی آنے مولا کر مہر چاہ استعمال کیوں کرنا جب کسی کھڑنا ہونا پید چڑن والا کسی ایک ہے وڑن والا خود لذت لین کی خاطر یہ دونوں بڑا فرق ہے. کہ نہیں فرق ہو. حضرت موسا سلیم فراؤن گھر چ پلے نے یا نہیں پلے کیا گھر والا کیا فراؤن دیا چیزاں استعمال نہیں کرتا اگر حضرت موسا سلیم فراؤن دے گھر دیا چیزاں استعمال کر کے کرتے فیر اے اے دے مال دے بھی مخالف ہوئے کر مال اڑ ماحول لانتی اگریز کے گھر تے بولیے بھی انگریز دے خلاف چیزاں استعمال کر کے آخیے مولا کر کرک ترے بندے فسائی کرے اسان بھی حضرت موسا سلیم کی سنت کرنے <تصفح> ان اے کیوں استعمال کردے ان لیا تو حضرت تضرت دا فرون دے گھر چ پلنا تو اس چیزاں استعمال کرنا اس دا جواب دو لیا آج اسان اپنا جواب تینو دے چ سڈا <ساعدہ> کلندر اقبال فرماؤں اقبال فرماؤں فرماؤ بے ہر آئی اقبال فرمان مرے اک اک ماشین مار در انگریز دی ایک ایک مشین لکھانوت لکھا موت مرگ ہا مرے شے ماشی نے تینو مشین نار پی مار دا. او فیرون اپنے مال نار مار دا. کیوں؟ کیوں؟ کہ جس قوم دا ضمیر مر گیا ایمان مر گیا غیرت مر گئی وہ قوم مر گئی مارنا کئی قسم کا ہوں چلے کسی کندھ تو دکا چ اور پارا چاہا جی رہتا ہے لیکن مویا تو بہت ہوں ہاں وہ بندے کے جوڑ بیٹھ جا بندہ ہلن چوکی گل تو نہیں فرمائی نے تے بندہ حلن جو کا دہلا ہلنگا کسمیاں پیاز خوا چڑھتا ہے ہلن جوگا لائک مثال دینا نشا کئی قسم کا ہوں کئی قسم کا سب تو بہڑا نشہ پاؤڈر ہیروئن پاؤڈر دا نشا سب چلو لگنا ہے نا یہ حال بندے دا کر چڑتا ہے کہ روڑی تے پیا تھوڑے پورے جسم تن تے نکلے پے واشنی کنگ پانچ کھلے مار لو نشے آخے گا ایک پوری دے ایمانج کیا کھلیا تو گٹ کم نہیں. کیڑے نے جڑے اس قوم کے سر چ کیڑے پوچھتے ظلم ہے جڑا اس قوم تے انگریز نہیں پیا کرتا تین ایمان بھی بہن استع آزادی ہر شوٹی کھڑے میں آنا پوری حکومت کی کتے برابر انگریز اگریز دل قدر کوئی نہیں انگریز دی کی نگاہ قدر کوئی نہیں جس قوم دی پوری حکومت خدا دا بندہ سنو اسباب دی وجہ بندے ہو گئے خدا تو دور تے انگریز دے قریب دنیا جنا حالات بیٹھی <سؤال> حالات خدا دن حالات جہے ہیں اس وقت اللہ والے لوگ وہ دعا منگتے پبا نت میں سلام والے دعا منگتے اللہ کنڈا چوک یا اللہ کنڈا چوک یا اللہ کر برباد ختم کر سہولت مخلوق خدا دا شکر کرن کی بجائے اگریز کی تابےدار بنی میں نہیں ہو دسیا جنگیوں اس سائنس اون آن دنیا رب دے قریب ہوئی یا دور ہوئی دین تو چلنے نے یا بے دین بن گئے برائیاں زیادہ پھیلیاں نے یا نیک بولو نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ جدو کسے بندے نو وہ اللہ دا ہے اور اسے اللہ تعالی دیا نعمتاں زیادہ آ رہی ہیں سمجھا جی اللہ تعالی ڈیلا رفا دے نپنا چاہتا ہے قرآن کی زبان چکھ دراج جو ممن من سو لا یعلمون اللہ فرمان فرمانا محبوب نپا گے ڈیلے رسے انہوں پتہ نہیں لگن دیں گے سن اپنا دستور ہے کہ دشمن اپنے چیتی نپ دا مار دب کا دستور الٹ وہ چھتی نہیں اپنے دشمن بھا مارنا وہ رجا کے ماردا کوشش کر دشمن مارا رحم، رحمان رحیم اس اگلے جہان دا جو ہمیشہ آزاد دینا وہ پھر آخد اتے توا دیا اتے دا حصہ پورا ہو جاؤ تا کر کے او دشمن نو مغرور کر کے ہی सां सां> جلدی نپنے تسا جلدی کیوں نپنے ہو سان خطرہ ہوں کدی بج نہ جانو خطرہ ہوں کدھر ساڈے تو ود تاقت آ بن جائے مت مائ کل کمزور ہو جانا دشمن طاقت آ جائے توڑکی میں اللہ تعالی نو خطرہ ہے ہی آد ج جن مرضی ڈیل دیا گا ایک تو نہ میرے تو بج س نہ دوجا میرے تو طاقت آ سک جس نپا گا طاقت میری اس واسطے اللہ تعالی کا دستور دشمن نرپ گئے ہوگیوں اللہ تعالی خران فرماند مُبْلِسُونَ مولا فرماندہ جدو کافر لوگ سڈے دین نئے فلما نسو ماں زب کے روپ جو دن لسیا وہ کھول گئے فتح ادوا بک او ہر شہر دروازے کھول چاہیے دیکھو اللہ تعالی فلن دا طریقہ فتاحا الہم ادو بک شہ ار نعمت عام کر دوں خوش ہو گئے اصل اچانک اے دستور اللہ فن پہلو جدو لوگ دین خدا نمتا آم کر دے ویخ لو سال او حال ہے کہ اصا رب نویا دیلے ہوں نیمت آم ہو گئی ہو گئی पड़दा रब नाद रखने उन्होंने को थोड़िया सुला रोटी खाते सर पैदल सफर करते गद्या कोई पजारों से बैठा है कोई टूडी बैठा है कोई बस ए सी तैठा है सामने चकला लगा हों टीवी सारी गंडीए वजह की वजह की एडी सहूलत لاکھ پیڑ بھی نہ ہو, مالا ہو, تے شیف لبنی ہو <تصفح> <تے> پانی <تصفح> پیش کرنے کی وجہ کی جہی کامیڈی بئیمان بنی انہوں تے نعمت آم کیوں ہو گئی اٹھ اٹھ دس دس بنکیاں پانی روزانہ پیم پی بنکی کا خوئی کا پانی دے صحابہ مستفا کو جیسا رب دا تابے دار ہونا لیکن پانی چھپنا پانی خواہ چشمیر کدی تتا نسیب کدی ٹھنڈا اٹھ اٹھ کیاں فرج دا لگا پانی پیپی مشروبر وڈیر رب کدی ستیاد نہیں آ سواریا داتا حجویری ہجمری رب راضی ہوا میں راضی ہوا کیا تیرے ساڈے عمل ایمان جائے سڈے کرتوت ساڈے نظریات صحابہ ولیاں والے یا انگریز ایمانگریز والے دشمن اللہ دے دشمن نیمت عام کیوں ہو گئی ہیں فکری کون سن تو خدا کو شام کار چڑیا سویرے ہک چڈیا بس جساں بیٹھے رب دیاں نیمتوں دا آم ہو جانا یہ سائنس دے سامان دا آم ہو جانا یہ ہر ہر شہر حال نال تینو تین دس دستی پی کہ غفلت نال نہ ٹر غفلت نال نہ کھا کوئی پتہ نہیں کیسڑے رب تینو کھچ تین کچ لو مارت ہر چھوڑے جو اللہ دا ہے جد قوم بے دین بڑے میں نیمتا آم کر دینا یہ دا عام ہو جانا یہ ہوئی اداب الای کی دلیل تیرے ساڈے پیو دے پڑتابیا اداب رب دوں نہیں سن آئے نیمتا آم نہیں سن فرما بردار سن اور سنو گل کرنا آخ نا نجومی, نجومی، وی آرے محکمہ موسمیات آرے شیطان کل زلزلہ چاند گرہن ہوگا سورج گرہن ہوگا قوم انج یقین کر لینی اس گل کہ کئی بار شہر والے اس افواہ گھر اپنا تے گلیاں بازار تے, تے سڑکاں تے رات گزار کیوں جی وہ <سؤال> جی نجومی خبر دتی ہے مہاتما موسمی آخر گلدلا ہونا تاں کر کے بالکار چوراں نے ڈاکو نے پنڈ کے دے پنڈ سے محلے دلے لوٹ لائے نے ایسے افواہ رات افواہ پھیلائی گھر چھے تھاں سے باہر نکل گئے انہاں پچھوں گھر سنبھال کہ نہیں لیکن یارو اچان بئی مان کہ نجومی کی گلتے اعتماد رسول کی خبر سے کوئی اعتماد نہیں مہاتما موسمیات آیا محلہ خا لیے حالانکہ نبی سرور صاحب فرمایا کہ دی خبر کی تصدیق کرنا محمد دین کی تکلیف کرنا کفرے لیکن ان دی خبر اعتماد کر کے رات جہ سڑک اور رسول اللہ خبر دینا جدو عزاب کا انتظار حدیث مبارک عزاب کے حوالے نا وضاحت نال وزاحت نبی بیان فرمایا نشکات شریفر کتاب الفتن فتر باب اشراط حضرت ابو ہرا کو روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جد مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا امانت مال غنیمت سمجھا جائے گا زکات چٹی بوجھ سمجھا جائے گا دین دیتے علم حاصل نہیں کرنگے دین کرتے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا کیا مطلب یا تو دین پڑنگ گے نہیں یا دی پڑنگے تے دنیا دی خاطر نوکری ملازمت دی خاطر بندہ اپنی رن دی منے گا ماں فرمانی کرے گا یار نیڑے کرے گا اپنے پیو نا کرے گا مسجد دنیا دلان دا شور ہوئے گا قبیلے دے سردار فاسق فاجر تے لچے کمینے ہون قوم جن دے کل کم کرا جاوے گی ربیل لچے ہو منیچے گی شریفا کی سنیچے گی نہیں وہ کرخافت شرے اگر کسی مالدار بندے کوئی عزت کرن گے تو مہاوش ڈرمینا بندہ نہ کرے کدھر لٹا لوگ کدھر ساڑی عزت نہ لٹا کدھر تھانے نہ ٹنگا چڈے مہاس واسطے انج دلوں عزت نہیں گانے گان والی رننا ظاہر ہو جان گرے بلواجل اس شرابا آن اسے لوگ پہلے لوگ لانتا بھیجن گے برا برا ان برا آخ گے پہ پیا برا با نے پہلے جانور سن بندے ہی ہونے نے فرمایا اس وقت انتظار جے کیڑے ریحن ہمرا سرخ آندھی آزادے اعتماد کر کے رات سڑکوں تک گزر دی اور رسول اللہ خبر اے اے حالات ہو گئے جدو اسلے عزاب کا انتظار اے قوم اس لے یقین نہیں کر دی ویکو میں ایک حدیث مبارک تو آزاد کے حوالے سنا ویکو کمی وزاحت نالے نبی بیان فرمایا مشکات شریف کے اندر کتاب الر باب اشرا حضرت ابو حریرا تو روایت نبی پاک نے فرمایا جدو مال گنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا امانت نالک سمجھا جائے گا زکات چٹی بوجھ سمجھا جائے گا دین علم حاصل نہیں آستے علم حاصل نہیں, کرنگی دین آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا کیا مطلب یا تے دین پڑھن نہیں یا دین پڑھن تے تو دنیا کی خاطر نوکری ملازمت کی خاطر بندہ اپنی رن دی مننے گا ماں دی فرمانی کرے گا یار نو نیڑے کرے گا اپنے پیو کرے گا دنیا مسجد دا شور ہوئے گا قبیلے دے سردار فاسق فاجر لے کمینے ہوم جن کے کل کم کرا جاوے گی ردیل لچے کیونکہ اونا دی منیچے گی شریفا کی سمیچے گی وہ کرے مراجل مخافت شرری اگر کتھے مالدار بڑے بندے بھی اگر کوئی عزت کرن گے تے محال واسطے شر دے ڈر تو کہ کمینہ بندہ کدھر بے عزت نہ کرے کدھر لوٹا لوٹ نہ لے۔ کدھر ساڈی عزت نہ لوٹا کدھر تھانے نہ ٹنگا جھڈے۔ محال واسطے اونج دلوں عزت نہیں کرن گے۔ ظاہرت القینات والمعازف اور گانے گان والییاں رننا ظاہر ہو جان گی۔ ظاہر ہو جان گی۔ اس پہ لوگ پہلے شراب پیچے لانتا برا آخ گے عام پیا خیا برا آدھ نے پہلے جانور سن بندے ہی حضور نے فرمایا اس وقت انتظار عذاب ریحن حمرا سرخ آندھی دا عذاب زلزلتن زلزلہ دا عذاب خصفن زمین دھس جان دا عذاب مسخن شکلاں بگڑن دا عذاب قذفن اسمان تو پتھر برسن دا عذاب اور ہور وان ثمن عذاب جڑے مسلسل اون گے ر ایمان نال دسو جو رسول کریم چیزاں دسیان نشانیاں دسیان نے پوریان نہیں ہیں ہیں پور انتظار کیوں نکلتا کیا, کیا منافک رسول جو فرمایا نجومی خاطر محلہ چڈی پھرنا رسول دی گل پیچھے اپنی حالت نہیں بدلنا اگر نہیں بدلنا ہے تو کیا تمجھنا میرے کو اگلے دن میرا ایک شگردار بیٹھا کشمی پہلو واہ پرانا میرے کو چند سبق پڑھتا رہا شری نگر کشمیر دہن سری نگر اس آخیا استاد جی کشمیر کشمی اندر حالے تک دو سال لگے حالے تک زلزلے حالے تک زلزلے آ رہے ہیں آتا دو ہفتے ہوئے گلزلہ پہاڑ اٹھیا آبادی کے اتنے آ پیا دو, دو سو بندہ تھلے حالات پچھلیاں لاشا ہال پی اگوں نمے مرد مکان دونوں کیا اتنے مسجد نہیں سن کیا اوتھے ملاد نہیں سن کیا یاروی نہیں ہوتی کی؟ ہے کیا اتے کلمہ نہیں ہوتا کی؟ لیکن کتا کلما جی ردی شہ گی شہ اباری نا انہوں آخد مارو کند سے تے. کار تے اس قوم نے کلمہ کند مارے جی حکومت تو کے لے کے تھے تکما کند کلم کسے تھان تے کلمے تے عمل نظر نہیں آئے گا کلمے کا آنا کلمہ کلما تے کھڑے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ محمد وہ کاندتے ہوئے دلچ نہیں دل سے ہے پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ آئی کھائی جائی پاکستان کا مطلب کیا کفر بغیرتی پیتی جا جو کچھ آندائی پیتی جا پٹھی سی تھی نیتی سی میں سچ پیا نہ یا گلت پیا میں گل کرنا ذرا توجہ سمجھا افتخار چودھری چیف جسٹس آنا ساہور وکیل جماعت تنظیم تحریک ملان کازی فضل فلاں سڑکوں سے پر رلتے سن چوی گھنٹے سڑکوں تر تل تھرن دی تھان نہیں سی کیوں داتا ہجمری آ رہا سا بولو امام آزم ابو حنیفا ریا زمانے ابلیس جن نے ساری زندگی انگریز دا قانون چلایا ہے اللہ فرماوے ملم یحکم بان فلاح کا فرون جو خدا کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاسق ہیں اسلام تو لاہور ہوب قرآن بھی ای دنیا کٹھی ہوئی لہر بھی کیا رب نہیں جانتا کہ انہوں لانکیاں دلانے کی کیا حالے بھی ناوے گا کہ کانا اس دی قدر اللہ رسول ڈانگا چھوٹے ہاں آرس گیس پہ جلوس نکل کٹیچن مریچن کئی قتل ہو جان جی سارا کچھ ہوگی مڑ پچھان نہ ہٹا اور کوئی دہشت گرد بھی نہیں یہ جلوس جہاں ٹریا ہے اس کنیا لڑائیاں ہوئی ہوجن کہ نہیں کہ زخمی ہو گئے آ نقصان ہوا میں پوچھنا جلسے جل بڑی دہشت سور او مہنگا اس مہگے دی خاطر سارا کچھ قبول ہے اللہ رسول دی خاطر ایک وٹا بھی قبول تین دن پہلو گڈیاں پھڑی جو ہی جو میں ہے اگر حساب چیک ایک پاس رب رسول رکھو ایک پاس اگریز سے اگریزار پھر گڑو بندے رب نال نالے انگریز سے اگریز نال کنے قسم خدا دی کر کے آنا سویرے پتا لگ جائے کہ رب والے کنے رہ گئے شانے ووٹ وہ خاطر کے شیطانے گلو تو بےدین شیطان والے گھن لو ہاں انگریز والے گن لو سو آپ پتا لگ جانے کہڑے پیسے چوکھے نے کلی لمے شکور اللہ ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ربرے تو تھوڑے چنگیا پیا نا اے, اے, اے پکا جاڑا اعلان پیا کر دئی کہ رب کا کہر آیا تیرے رب نعمت آم کیت نہ فرمان بنے کر کے اور اللہ دا دستورے جدو آم نعمتا کراگا اس لئے فڑا گا یہ فری سبب کھلوتے کہ سب دا اور تو خوش کا بیٹھا ساڈے واسطے سہولت ہے آرام سے سفر ساڈے واسطے نیمتا چلا دل تیرا ہر وقت سنبھنا چاہیے ہاں جی ہر ہر شہر تین رب سونے آباب لوگ اعلان پہ کر دیلت <غفلت> نہ <تسٹنا رات جزار نقصر> دن گزار دنیا سا بڑے تھوڑے رہ گئے لما وقت اس کا لنگ گیا میرا مرشد میرا مرشد زمانے کا کتب سوچ علی شاہ سرکار دا خلیفہ سی اور آپ سرکار نے صاف لفظ فرمایا س میرے حضرت صاحب نے فرمایا محمد شفیع ٹویل نہ لایا جی پرانے تھو آگے سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ ختم ہو ہونا ہے کسمیا پیانا جنہیں زلزلہ کشمیر تو انکیا چایا نا اس سو گنا ودے دمجیا جے کہ وہ کو گرک ہو سب بچ گئے بنے پائے ادھر جڑا گند پایا پایا ادھر پلیتی جنوبی جی لاہور پنجاب اٹھ کے دجے سوبیا جسل شیتانیت مرکز اتوں پھیلتی ہوں ٹھنڈا علاقہ سیو گرک ہوئے ٹھنڈا علاقہ جنا ادھر ایاش لوگ ادھر کرتے تھے عام سی میرا ڈرائیور میری کٹی گی چلاو آخد مینو آتاد میں ٹرک لے گیا تھا سامان کا زلزلہ آیا پین بندے بندے ہر پاسے بدبو رمضان کا ہے میں جا کے گڈی کلاری سامان اتروایا رات سو گیا گی سو فوجی مینو اٹھاو آیا ویخا کے میری گڈی دے تھلے کڑی منڈا بھی پکر پکڑ گی دے تھلے دن پہ کر دیں لاشا پہ دارو چڑے سارا کچھ ہوا پیا جاری ٹی وی جاری سکول جاری کام سارا اور سارا کچھ ویخ الٹا رب تالانچ بکرے سات کے مولا جی تین سی گوشت آ بکرے لے سارے بندے لانتی بن گئے سن رحمان رحیم رب حالے تک پونے دو سال ہوگے رب رحمان رحمت نہ غضب فرما جڑا دوسرا اس رحمت کرے کرنا چاہے گا نا وہ بھی جاوے گا یاد رکھا یہ حالات جڑے ہیں یہ سیلا گل سے سان اعتماد دے تو پھر اپنی حالت بدلو بدل دو بدل مست مگرو اس مارے جاؤ جلو دع کرو ربر نت مسالا اللہ ان لانپیاں مال فرق کر جس مال دیا بئیمان ہوئی پڑی سان اس دنیا کے اندر نہجاوی اللہ بھیجے نہ بہتا کھا بھیجے جنت سارا سودا ہے ماہد آیا کمائی کی خاصر معلوم ہوا جو سمجھاونا چاہتا سا قرآن حدیث کی روشنی نے دس سائنسی اسباب سائنسا سب اللہ جا موجود اللہ تعالی حضور سان پناہ تا فرما اپنے آن والے آزاد سانو ہدایت بخشے میرے کسے بھی گل کسے کسی اعتراض ہے ات اٹھ کے ہوں اس سوا اتراض کا جواب میرے کو لے بعد سہیل صاحب نئی تنگ نہ کرے اگر بولے گا بعد منافق املیس ہوا بےغیرت ہوا بئیمان ہوا جا جی خدشہ ہے ہوں اپنا خدشہ دور کر سکتا ہے میں تسلی نواب دے بھائی حضرت صاحب غازی عباس کا جھنڈا گھر میں لگانا گناہ ہے لیکن جھنڈا تو غازی کا ہے کیا سنی اسے گھر میں لگا سکتے ہیں وزاد کریں کہ غازی عباس تو رہے, رہے, رہے بھی تیرے کو جھنڈا گیا ہے غازی عباس دا صرف جھنڈا ہی سے یہ دین دی خاطر جو, بس جو حضرت عباس نے قربانیاں ہیں اس دین نو تے گھر وڑن نہیں دینا میرا جھنڈا کھڑا سب کے جا بھی اس منافق تو ہاں ہاں بڑھتا ہی نہیں واقعی صحیح گی ہوں جی شیعہ پنجا لاکھ ہوں گے پنجے نال نے بس علی دا پنجا آ گیا تو سب کچھ آ گیا न वलना नहीं दीन आई देना हां जी जो बंद मजहब तो तंग हो जाएगा लगा खड़ा क्यों लगा खड़ा है पता है जी साड़ी थरैकी के अंदर किसी बंद तिट पानी हो ना फिट हंजा बना के खुले हाथ न आने फिट जड़ा उ झंडेजा बनया खड़ा नाजा सही बने जी इस पंजे का मतलब है घर आंजा प्याते बिल्कुल सही है जिस घर के उंजा बनया खड़ा हो समझ लो उस घर के उत्तों फिट प عباس پاک سے حسین پاک نال خوش نہیں بال سمجھے تھے یہودیت خریدنے سیاح مجھ نو اپنی کالک نظر نہیں ایک گرج نالک چکلے ڈلہ مذہب جڑا دنیا کا ہوگا پن روپئے جو رن مل جائے تھبوتا ہو گیا حکومت نو تم مچھلیاں مترے لائسنس مل ہے چکلے پرے یہ قوم ہے ان نبی پاک نے فرمایا نا آخری شاید جی نے سنائی ہے امت کے آنے والے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے سمجھ لیا جو رب دک بک جنہوں دیا ریسا چبریلے امید ہے کچھ شرم کرو آ, کہاں تھے کہاں تھے اس وقت جب حضور کا وصال ہو گیا تیری ماں کا جنازہ فرداز میرے پیو کے سر جتیاں فیمار سڑو سڑ مستفا یار جس وقت نبی پاک سرکار کا وصال مبارک ہوئے مستفا یار حضور پاک دے دیارت سن اور سنو جنا جنا اپنا صاحب ہے تین دن دے اندر جی تاخیر ہوئی ہے دیر ہوئی کیوں ہوئی کہ حضور سرکار اما ایشا حجرہ مبارک وصال فرمایا ہے اور نبیان دے, دے, دے جناب باہر نہیں اٹھائے جسال فرما رکھے جھوٹا اج جا رہا ہے اصول لاہے حجرا ہے کھل لو سارے صحابہ بھی زیارت تو مشرف ہونا سارے بیبیاں سارے بچے سارے فرشتے زمین تے اسمان تے سب نے پاک نبی دی زیارت تو مشرف ہونا سی پہلو آسمان کے نوری ملائکہ آئے نے. چار مزم فرشتے آئے نے انہیں آن کے زیارت رسول اور سرکار دی بارگاہ جڑا نظرانہ پیش کرنا سی. پھر اونا تو بعد باقی ملائکہ پھر ہزور سرکار صاحب پھر چھوٹے پاکاں اسی طرح کردیا کردیا تین دن کتے مراسی جڑے نا مراسی کتے آخری مراسیا پوتر کتے آخر وہ آ بادشاہی واسطے لڑتے رہے ادھر جنازہ شریف پیا رہے لاکھ میرا سی کتا پیو مریا تو ہونا ہر کام بھول جانا نبی پاک پا صاحب ادھر نہیں سڑتے ادھر تھا تاخیر کی وجہ اے ہے جارت شریف تو مشرف ہونا سی صاحب کرام نے انہوں ہی دن حضرت اکبر خلیفا بھی منتخب کر لیا کیوں کیا اس واسطے کہ ہوں امت رسول جا بھی کوئی اختلاف اٹھے گا مقام آسول اللہ خلیفا ہی ہوگی صحابہ صاحب اختلاف اٹھے کئی آخیا مکے دفن کریے آخیا جنت دفن کریے حضرت دفن جتھے وصال کر دے دفن ہوتے ہیں لہذا دے اندر ہی رسول اللہ نو دفن کیتا جائے گا کسی قبرستان دفن نہیں جائے گا یہ جگڑا سدیق زمری بیس تراوی کے حق میں وضاحت فرمائیں بیس تراوی دی گل کہ سا قوم بھی سوکھا کام پسند کرتی ہاں جی وہ آدھے چھتی جان اٹھا چھٹتی ہے رولی او ہی چنگا ہاں کتے ایمان کورے مذ... تین تلاک دے بین تین بریلوی تین تلاک رن کٹیاں ہوں کیونکہ فکای چی شریت چ کوئی اگاں اجازت نہیں مڑ نکاح نہیں کر سکتا جن چیر دوسرے نکاح نہ کرے اور استری کرے تلاک دے عدت پوے پھر آئے اچھا قوم کیونکہ بریل بھی بڑا مومی رتول کا دیوان ہے خوش پاک تنشاہ <تصفح> یہ کی کر <متصفح> آئی. آہا, آہا, سبحان اللہ کیوں کہ جو نہیں ج میں آخ چلو بل تھی رکھو اپنا مطلب میں مڑے دے جانا مراد جڑا رن میں پیچھے کڑائی کی پڑی ریا مسلا واسطے وی دلیل فاروق آزم عثمان غنی مولا علی حسن حسین بھی پڑیا میرے تے فرمایا وہ صاحب پیچھے تے ہدایت پاڑا لکھے چلے گم میں بئیمانا بےمان آ سڈے تک تے محدود سان گانو ایسا گسا لگتا سی نہ رب نو نیرت نہ نہ تیرے ایمان نو کوئی ایڈا دھچکا سی عمر تے بجتا ساتھی جی. امر تھی ظالماں تا کر کے نہ اپنی کتاباں لکھیا سب سے پہلا بتتی عمر تھا آو سب سے پہلا بتی عمر تھا انہیں بدت پھیلائی ہے ظالماں میرے مستفا فرمایا ایک تدو بین ممبا دی ابھی فرمایا جو میرے بعد تو آنے والے پیچھے چلے جے ایک ابو مولانا مسود صاحب میرے پچھے میں گل کر رہا تسا سارے مولانا مسور صاحب چلتے جی میں آنا ان گلتے کیوں چلتے جی تسا مین فاٹا دی کتنے تو آپ ہی تو آخر مگر چلو میں آنا یہاں پچھے چلو تھی یہاں پیچھے چل جی پھر میا